الحمد للّہ رب العالمین وسلاۃ والسلام وعلیٰ سید ولمُسلیم قال اللّہ تعلیٰ و تبار قفلقرآن المجید و الفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یو منون بلغیب و یقیم صلاۃ وما رضق نافکون بما انزل وََ وما انزل من قبلك و بالآرتِم صدق صد اللہ مولان العظیم و صد کا رسول ہنبی الکریم الرعفرحیم اللّ منور قلوب نابل قرآن و ضعین اخلاق نابل قرآن واد خل بالقرآن و نج نابنارع بل قال اللّہ تعلیٰ و تبارہ شان حبیب ہی ان اللّہ نبی یا منسلیہ عليه و تسلیمہ السلۃ و السلام علیکم, علیکم يا رسول اللہ ولیب قیا محبوبہ ربن عالم تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلہ مجت الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاش بھی اللہ جلّہ وعلیٰ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی کرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانۂ غیوب مال کے رقاب امم فخر ارب و عجم والی کون مکان سیاہ لا مکان سید ان جان سرور لالا رخا نی رے سر نشین ماہوشاں ماہے خوبا شہن حسینہ تطمائے دوراں سر خیل زہرا جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بتہ راست دار ما اوہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں عرادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زوی الحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید متقیوں کے لیے سراپۂ ہدایت ہے متقی کون ہیں اللہ تعالیٰ جلا شاہ نخو نے قرآن مجید کے اندر متقین کی صفات بیان فرمائی ان کی خوبی تو یہ ہے اللہ یومنونہ بالغیب بل وہ بن دیکھے مانتے ہیں دوسری خوبی و یقیمون و نماز قائم کرتے ہیں ان دونوں پر مفصل گفتگو پچھلے دروس میں آپ سماعت کر چکے متقیوں کی تیسری خوبی و مم ما ناہم ضلف ہم نے جو ان کو عطا کیا وہ اس سے خرچ کرتے ہیں کس سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا مالک کی کیسی کرم نوازی خود دے کر عطا کر کے پھر کہتا ہے مجھے قرض دے دو اور پھر اگر تم مجھے دو گے تو میں اس کے بدلے میں تجھے کئی گنا عطا کروں گا کیسا سودا ہے اور کتنا نفع بخش سودا ہے متقیوں کی یہ صفت بیان فرمائی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے دیے ہوئے سے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں صرف مال ہی مراد نہیں ہے راہ خدا میں صرف مال خرچ کرنا ہی مراد نہیں بلکہ جو بھی انہیں دیا گیا وہ علم ہے تو علم بانٹتے ہیں وہ روحانیت ہیں تو روح کا نور بانٹتے ہیں جو صلاحیتیں ان کو دی گئیں اس کو راہ خدا میں خیرات کرتے ہیں لٹا دیتے ہیں تو جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا عقل انسانی کہتی ہے کہ اگر تم مال راہ خدا میں دو گے تو کم ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ غنا کا وعدہ دیتا ہے کہ تم میرے راستے میں دو گے تو میں اور بڑھا دوں گا تو جن کو اس کے وعدے پہ یقین ہے تو وہ راہ خدا میں لٹاتے رہتے ہیں اور لٹانے سے کبھی کم نہیں ہوا میں مثال دیا کرتا ہوں کہ پرانے دور میں پانی نکالنے کے لیے کمیں ہوا کرتے تھے بعد میں مختلف ذرائع پانی کو نکالنے کے لیے آ ہینڈ پمپ آ گئے ٹیوب ویل آ گئے اب وہ جو پرانے کنویں تھے ان کو کسی نے بند نہیں کیا لیکن آج اگر کہیں جا کے کوئی کنواں پرانا موجود ہو کسی بستی میں آپ جا کے دیکھ لیں ایک تو ان کا پانی بہت, بہت گہرا گیر گیر دوسرا اگر نکالو گے تو متافن اور بدبودار ہے اس کو, اس, کو اس کو کسی نے بند کیا تو وہ خود بخود پانی رک کیوں گیا, گیا اور خود وہ متافن اور بدبودار کیوں ہو گیا تو جب, جب کنواں اپنا, اپنا فیض باہر دیتا تھا نیچے سے سوتے پوٹتے تھے جتنا باہر دیتا تھا اللہ روز اسے عطا کرتا تھا اور جب اس نے باہر دینا چھوڑ دیا تو اس کو اس جو, جو ملتا جو تھا, تھا وہ بھی بند, بند ہو گیا اس کے اس سوتے خشک ہو گئے اب نہ, نہ اس, اس میں تازگی رہی ہی, نہ ٹھنڈک رہی نہ, نہ برودت رہی اور نہ اس, اس کے اندر وہ پاکی رہی تو اگر راہ خدا کے اندر دیتے اللہ رہو تمہیں عطا کرتا رہے گا اور اگر ہاتھ روک لوگے تو پھر وہ جو مال رکا ہوا ہے جس طرح کنویں کا رکا ہوا پانی متافن اور بدبودار ہو جاتا ہے تو یہ مال وبال بن جاتا ہے اور قیامت کے دن مختلف صورتوں کے اندر ظاہر ہوگا سامپ کی صورت کے اندر بندے کو ڈسے گا اور کہے گا آنا کنزو کا آنا مالو کا میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں جس کو تو سنبھال سنبھال کے رکھا کرتا تھا تو کتنے خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے مال کو راہِ خدا میں غریبوں پر مسکینوں پر بیواؤں اور یتیموں پر دکھیوں اور بیماروں پر مساجد پر مدارس دینیاں پر رفائےما کے کاموں پر اپنے دکھی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں رحمتیں رکھی ہیں اور جب دیا ہوا اسی کا ہے اپنا تو کچھ تھا ہی نہیں حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ منز اللہ کردن کون ہے جو اللہ کو حسنہ دے تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے عز عز کی حضور کیا اللہ, اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا محبت ہے محبت فرمایا محبت ہاں اللہ نے ہم سے قرض مانگا, مانگا گا. تو انہوں نے حضور محبت محبت کا ہاتھ پکڑا, پکڑا اور ایک, ایک سمت لے کر چل جائی آگے ایک, ایک باغ تھا جس میں کھجوروں کے چھ سو درخت تھے وہ حضرت ابو دہدا کی ملک تھا اور اس کے اندر ہی ان کی رہائش تھی کل اساس اور سرمایہ ان کا وہی باغ تھا تو پھر, پھر پوچھا کی حضور, حضور کیا اللہ نے باقی باقی ہم سے قرض مانگا ہے حضور, حضور نے فرمایا ہاں اللہ ہاں نے ہم سے قرض مانگا ہے کے یہ باغ میں نے اللہ بان کو قرضے میں دیا اور, اور اب, آب اس باغ کے اندر داخل نہیں ہو رہے بلکہ باہر کنارے پہ کھڑے ہو کے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو آواز دیتے یا دہدا کی امی بچوں کو لے کر جلدی باہر آ یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا میں نے اللہ کو دے دیا اب وہ پاک باز خاتون اس کا جذبہ دیکھئے اس نے جلدی جلدی سامان سمیٹا جلدی جلدی بچوں کو لیا اور باغ سے باہر آ رہے گئے یہ نہیں کہتی کہ ابو دہدہ تم نے کیا کیا یہی تو ہمارا کل سرمایہ تب کہاں جائیں گے بلکہ اس کے لبوں کے اوپر یہ لفظ تھے رابحہ بیعو کا یا عبد دہدہ رابحہ بیعو کا یا عبد دہدہ دہدہ کے ابو تم نے بڑا نفع نے بڑا نفع والا سعودہ کر لی ہے تو یہ اہلِ تقویٰ کی صفت ہے کہ وہ راہِ خدا دل میں خرچ کرتے ہیں اور راہِ خدا میں خرچ, دلار دلار دلار دلار خرچ دلار کر کے اگر خوشی ہو تو یہ علامت ہے تقویٰ کے بعض پر مجبوراً خرچ کرنا پڑ بھی جاتا ہے ریا کے لیے نمائش کے لیے لیکن وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے اور جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے تو پھر قلب کو فرحت ملتی ہے اور خصوصا جب انسان پوشیدگی سے خرچ کرتا ہے یہ بازی میں رکھیں راہ خدا میں پوشیدگی سے خرچ کرنے کا بھی حکم ہے اور اعلانیہ خرچ کرنے کا بھی حکم ہے لیکن جہاں کسی شخص کی عزت نفس کا سوال ہو وہاں خفیہ خرچ کرنا اعلانیہ خرچ کرنے سے کئی درجے فضیلت لگتا ہے اور جہاں ترغیب, ترغیب مقصود, مقصود ہو وہاں اعلانیہ خرچ, خرچ کرنا زیادہ ہے مثال کے طور پہ کسی ادارے کے لیے مسجد, مسجد کے لیے, دیت لیے دیت یا دیت کسی دیت ایسے دیت شخص, دیت شخص دیت کے لیے جس کا نام سامنے نہ ہو اگر, اگر فنڈ مانگا جائے اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں تو ایک بندہ اس نیت سے کہ میں دوں گا اور مجھے دیکھ کر دوسرے بھی ترغیب دیں گے تو پھر اس کی نیت ریا کی ہے اس کی نیت لوگوں کو ترغیب کیا ہے اور حضور علیہ السلام نے غزوے کے لیے ایک جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنی استطاعت کے مطابق مال پیش کیا جب وہ اٹھے تو ان کے دیکھا دیکھی کافی لوگ اٹھے انہوں نے مال پیش کیا اس موقع پہ حضور نے اشار فرمایا من سننا فی اسلام میں سننا تن ہاسانا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا اور جو اس کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں ان کا ثواب بھی ان کو ملنے کے ساتھ ساتھ اس کے نام مال میں بھی درج کر دیا جائے گا تو اگر یہ مقصد ہو لیکن یہاں کسی کی ذات کا مسئلہ ہو محلے میں کوئی غریب ہے بیوہ ہے یتیم ہے تو اگر ان کو اعلانیہ دیا تو پھر ان کی عزت نفس سمجھ ہوگی اس لیے وہاں حکم یہ ہے کہ وہاں خفیہ دیا جائے آج کل تو رواج بن گیا ہے نا کسی کو عید کے موقع پہ آٹے کا ایک پیکٹ بھی دینا ہوتا ہے تو اخبار نویسوں کو بلایا جاتا ہے فوٹوگرافر کو کہ ہماری تصویر کھینچو اخبار پہ لگے کہ ہم غریب کو دے رہے ہیں غریب کی غربت کا اشتہار لگایا جاتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام شال فرماتے ہیں سات اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا ان میں سے ایک شخص کا دلامہ ما کیا اور ایسے خفیہ انداز میں کیا کہ دائیں خرچ کیا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو سکے فرمایا قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اور, اور کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا ان سات اشخاص میں سے ایک یہ شخص بھی ہے جس کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمایا جائے تو خفیہ تو دیار کسی کیانت کی کی کرنا ایک, ایک ریا کا شائبہ ختم ہو جاتا ہے اور ویسے بھی ریا کاری کو شرک, شرک اصغر کہا گیا اللہ تعالیٰ, اللہ تعالی اللہ اللہ قیامت کے دن ریا کار جب, جب اپنے عمل کو پیش, پیش کریں گے مالک میں نے فلاں عمل کیا تو اللہ گا تم نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں تھا تم نے تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا تھا ان سے داد لینے کے لیے کیا تھا وہ تجھے مل گئی جس لیے کیا تھا وہ تجھے حاصل ہو گیا اب میرے پاس تیرا نہیں ہے تو آج ہمارا رواج آج ہو آج گیا کہ ہم مسجد میں پنکھا بھی, بھی لگوائیں تو تینوں پروں پہ اپنا نام ضرور لکھواتے ہیں بدائے ثواب فلاں صاحب اللہ کو نہیں پتا کس کے لیے دیا جا رہا ہے ضرور لکھ کے لگانا ہے باہر واٹر پول نسل کرائیں تو اس کے اوپر نام ضرور لکھواتے ہیں کہ فلاں کی جانب سے سال ثواب ہے اللہ کو نہیں پتا کس کی نیت کی ہوئی ہے یہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے تو اگر, اگر ترغیب کسی کی, کی, کی, کی نیت ہو تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا لیکن, لیکن اگر اس لیے کہ لوگ کہیں کہ فلان نے کیا ہوا کی ہے تو یہ ریا, ریا بن جاتا, جاتا ہے اور ریا کو شرک اثر کہا گیا ہے اور سے, سے بچنے کی تاکید ارشاد فرمائی گئی ہے تو وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں متقیوں کی یہ تیسری صفت بیان فرمائی گئی دوسری صفت نماز کی بدنی عبادت اور راہ خدا میں خرچ کرنا یہ مالی عبادت ہے تو وہ بدنی عبادت بھی کرتے ہیں مالی عبادت بھی کرتے ہیں بعض بات انسان سو نفر سے پڑھنے کا کہا جائے تو ساری رات پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کو مالی قربانی دینے کا کہا جائے تو اس کے لیے وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے شب رات کی ساری ساری رات جاگتا ہے شب قدر کی ساری ساری رات جاگتا ہے اور کروڑوں اربوں خربوں ہونے کے باوجود رائے خدا میں لٹانے سے گریز کرتا ہے محبتیں کے سینے میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے تو یہ جو قربانی ہے مال کی, مال کی یہ بھی انسان کے نفس کے اوپر شاک ہے اس لیے تقویٰ اسے نصیب تب ہوگا جب اس کے سینے میں حب دنیا حب دولت نہیں ہوگی حضرت امام ابو نعم علیہ السبانی چوتری صدی کے مجدد بھی ہیں اور محددس بھی وہ تو بڑا سخت فترہ دیتے ہیں وماتے ہیں من نظر الالدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالیٰ من قلبہی نور اليقین والزغر جس نے دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نون کو کھینچ لیتا ہے تو جس کا اڑنا پہ چھونا ہی دنیا بن جائے جو شب و روز رہے ہی اسی ادھیڑ بن بن دو اور دو چار کے چکر میں بس ہم ہر وقت پڑے رہتے ہیں اللہ کے دیئے پہ راضی نہیں رہتے اس کو دینا تو بدود کی بات اس کی راہ میں ہے آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ پیسے ڈبل ہو رہے ہیں اور ہر بندہ اس بات سے کہ یہ کتنا شدید ترین گناہ ہے۔ سود کا ایک دست مرتبہ बत्र زنا کرنے سے بھی بدترک لیکن ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی بس مال ڈبل ہو جانا چاہیے اور شب و روز اس کے لیے حالانکہ فرمایا سود دینے والا سود لینے والا سود لکھنے والا سود کی رقم میں گواہ بننے والا سب برابر ہے تو آج جس طرح سے ہم دولت کی خواہش کے اندر پگل رہے ہیں اور شب و روز ایک کیا ہوا ہے اور, اور ہمیں, اور ہمیں ہمی یہ یاد دی ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے تو پھر راہ خدا میں دینے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا حضرت اقبال کہتے ہیں دولت کی جو محبت ہے زکوۃ اس کو تلخ کر دیتی ہے اس کو کے کر دیتی ہے راہ خدا میں جو دینے کی ترغیب ہے اس سے جو محبت ہوتی ہے دولت کی دل میں پیدا ہونے لگتی ہے اس میں کمی آتی ہے اور وہ ختم ہوتی ہے اس لیے تقوا تبھی نصیب ہوگا کہ جب انسان راہ خدا میں خرچ کرے گا اور اگر وہ جوڑ, جوڑ, جوڑ کے کر رکھے, رکھے گا تو یہ توقل توقل کے خلاف ہے بزرگ, بزرگ فرماتے ہیں کہ مال تمام مال کی تما نہ کرنا بس اس کے, اس کے لکھے پہ راضی رہو تما نہ کرنا اور اگر تمہیں ملے تو پھر اس کو منع نہ کرنا اور اگر لے لو تو پھر اس کو جمع نہ کرنا نہ تما کرنا نہ منع کرنا نہ جمع کرنا اور دیکھئے اللہ کی توفیق سے ہی آسودگیاں ملتی ہیں قارون کے پاس کتنا سرمایہ تھا لیکن آج وہ زمین میں دھنستہ چلا جا رہا ہے اس لیے دعا بارگاہ عزدی میں مانگا کرو کہ اللہ دولت عثمان عطا کرے دولت قارون سے محفوظ لکھے اس دور کے مسئلے تو ہیں آج تو جس کے پاس پیسہ نہیں معاشرہ اس سے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا یہ جس دور سے ہم گزر ہیں اگر کسی کی بیٹیاں جوانہ گھر میں خوبصورت ہیں خوبصیرت ہیں با ہیں پڑھی لکھی ہیں لکھی لیکن دولت, دولت نہیں ہے تو اس کا رشتہ, رشتہ قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے کا دکھ ہے یہ ہمارے معاشرے کے وہ رشتے ہوئے زخم ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آج معیار دولت بن گئی ہوئی ہے انسانیت کیا ہے انسانی شرف کیا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے اس لیے دوڑ لگی ہوئی ہے تو جب عزت ملتی یہاں سے پیر صاحب بھی دولت سے زاضی ہوتے ہیں مولوی صاحب بھی دولت سے راضی ہوں گے اولاد بھی دولت سے راضی بیوی بھی دولت سے راضی ہر شے دولت سے ہی حاصل ہوتی ہے تو پھر ڈھول لگ اور اچھے برے کی تمیز ختم ہو گئی اور دولت ہی معیار شرافت قرار پایا تو مراد اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ سے اسودگی مانگنی چاہیے دولت ضرور مانگے لیکن ساتھ یہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور کرے مالک دولت, دولت, دولت عطا فرما لیکن دولت, دولت, فرما لیکن دولت قارون نہ بلکہ دولت عثمان عطا فرما دے جو راہ خدا میں لوٹانے کے جذبوں سرشا رہے اور دولت کی محبت دل میں نہ ہو متقین کی یہ دوسری صفت ہے تیسری صفت کہ وہ اللہ کے راہ میں جو اللہ نے اسے عطا کیا سو خرچ کرتے ہیں اور اے حبیب جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی اور آپ سے قبل جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں پین دیکھیں مانتے ہیں ایک صفت ان کی یہ دوسری صفت کی یہ نماز, نماز پائم کرتے ہیں اور, اور تیسری صفت کی اللہ کے دیہ ہوئے سے خرچ کرتے ہیں اور چوتھی صفت وَاللَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِمَا عُنزِلَ عِلَيْكَ آپ پر, پر جو, جو بھی نازل کیا گیا ہے یہاں صرف قرآن نہیں کہا گیا, گیا بلکہ جو بھی نازل کیا گیا وہ وحی خفی ہے یا وحی جلی ہے وحی مطلوب ہے یا غیر مطلوب ہے وہ قرآن ہے یا فرمایا۔ قرب قیامت میں لوگ کہیں گے نسائی شریف کی روایت ہے کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علم بھی میرے سینے میں رکھے گئے اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ اللہ تعالیٰ کا حرام قرار دیا ہوا ہے اور جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسی ہے جس کا اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس لیے صرف قرآن مجیب پہ ایمان کی تاکید نہیں ہے اور متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں کہا اے حبیب آپ کی زبان سے جو بھی نکلا جو بھی آپ پہ نازل ہوا سب کو مانتے ہیں تیری زبان کے ایک ایک لفظ پہ یقین رکھتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام نے شار فرمایا میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا جب حضور گفتگو کرتے تھے ایک سیابی لکھ لیتے تھے بعض نے کہا کہ غصے میں بھی ہوتے, ہوتے हوتے ہیں کبھی حضور مزہ میں بھی ہوتے ہیں بعد میں آنے والے تو نہیں یہ کیفیت معلوم کر پائیں گے کہ یہ بات غصے میں کہی گئی ہے یا یہ بات حالت مزہ میں تو آپ نہ لکھا کر لکھنا چھوڑ دیئے اگلے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام جب گفتگو فرمائی تو دیکھا کہ آج ان کا قلم حرکت میں نہیں ہے فرمایا لکھتے نہیں ہوں اس کی ظول مجھے روک دیا گیا کہ غصے میں ہوتے ہیں کبھی حضور مزہ میں ہوتے ہیں اور, اور تم, تم لکھ لیتے ہو بعد میں آنے والے اس کا اجراک نہیں رکھ پائیں گے آقا کریم علیہ السلام, علیہ السلام علیہ نے فرمایا اکتب فول لذی نفسی بے یادہی ما فرج منی اللہ الحق فرما لکھو مائے مائے مجھے قسم ہے اس رب, رب کی جس کے قبضے میں میری ذات ہے میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکل اور نکلے بھی کیسے جب خدا نے فرمایا وما ینتکو انلہا انہوو اللہ وحی جوہا میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا جو خدا کہتا جاتا ہے نبی بھی بولتا چلا جاتا ہے تو حضور اللہ کی رضا کے بغیر ایک حرف بھی زبان سے نہیں نکالتے اس لیے جو بھی حضور کہیں وہ دین ہے حضور کے کہنے سے دین بنتا ہے حضور کے بولنے سے دین بنتا ہے حضور کے عمل سے شریعت, ہے عمل سے شریعت بنتی ہے اس لیے یہ نہیں کہا کہ صرف وہ حضور کے سینے پہ نازل ہونے والے قرآن مجید پہ ہی ایمان رکھتے ہیں کہ حبیب آپ پر جو بھی نازل ہوا اس پر ہی نہیں وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور آپ سے قبل جو نازل ہوا ترات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تین کتابیں اور سو صحیفیں کم و بیش تو یہ جو کچھ نازل ہوا ان سب پر وہ ایمان اور یقین و ازعان رکھتے ہیں مِن قَبْلِكَ کہا من بَادِكَ نہیں کہا معلوم ہوا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا حضور کے بعد کوئی رسول اور پیغمبر نہیں آنا تھا اس لیے کہا جو, جو آپ سے, سے قبل نازل, نازل ہوا اس پہ یقین رکھتے ہیں اس پہ ایمان, ایمان لاتے ہیں اور بادق ات نہیں با کہا تو حضور کی ختم نبوت پر, پر یہ بہت, بہت بڑی دلیل, دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے کہا وہ وہ ہیں جو آپ پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں اور آپ سے قبل جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں حضور سے قبل جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہمارا یقین ہے وہ اللہ کی سچی کتابیں ہیں زبور اور انجیل اور باقی صحیفے وہ حضرت موسا علیہ السلام پہ اترے حضرت شیس علیہ السلام پہ اترے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اترے اور دیگر انبیاء علیہ السلام پہ جو صحاف وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہے وہ اب ہمارے پاس گو موجود نہیں ہیں اور جو انجیل زبور یا تورات مختلف کتابیں جو موجود بھی ہیں وہ اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر تحریف ہو گئی ہے یہود و نصارہ <سؤال> نے ان کے اندر <سؤال> کمی بیشی کی <سؤال> ہے اپنی خواشاتیں نفس <سؤال> کو شامل <سؤال> کر گیا اللہ کی وہ سچی کتابیں تھی لیکن انہوں نے اپنی خواشات کو گسڑ دیا اس کے اندر اور اس کی آیات کے اندر تبدیلی کی بالخصوص ان کے اندر جو حضور کی عظمتیں تھی یہود نے بغز کی وجہ سے ان آیات کو ترات سے نکال دیا جس میں حضور کی عظمتیں اور حضور کی شانیں بیان تھیں اس طرح نصارہ نے بھی انجیل کے اندر جو حضور کی عظمتیں تھیں ان کو نکالنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں اب بھی ان کتب میں موجود ہیں جو حضور کی عظمت کی گواہی دیتی ہمارا یقین ہے کہ ان کتابوں میں جو بھی اللہ کا کلام ہے اور اس سے جو نکال دیا گیا سب پہ ہم یقین رکھتے ہیں ایمان ہمارا ہے لیکن عمل ہمارا صرف قرآن پہ ہوگا ہمارے لیے <تصفح> اسلام ماہ قبل دیان کا ناصخ اور قرآن کا ناسک اس لیے ان کو سچا ماننے کے باوجود ہمارا عملے پہ ہوگا. جس طرح باقی جتنے بھی اللہ کے نبی ہے ہم سب کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں بلکہ علماء نے یہاں تک تاکید فرمائی کہ یہ نہ کہو کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کے ساتھ کم و بیش کا لفظ ضرور استعمال کر لو کیوں یہ جی تو پکی اور قطعی بات نہیں ہے کہ 24 ہزار ہیں اگر 24 ہزار سے کم ہیں تو کچھ ایسے لوگ کے جو نبی نہیں تھے غیر نبی تھے ان کی نبوت کا اقرار کیا یہ बेकुفتی اور اگر 24 سے زائد ہیں اور تم نے 24 تک حصل کر دیا اور جو 24 سے زائد ہیں تو پھر ان کی نبوت کا انکار لازم آیا اس لیے جتنے بھی ہیں علم خدا میں ہے ہمیں قطن اس کا علم نہیں ہے کہ ان کی جو وہ تعداد کتنی ہے اندازہ ہے تو اس لیے سب اللہ, اللہ کے سچے کے رسول, رسول ہیں رسول سب کو مانتے, مانتے, مانتے ہیں اور سب اور پر سب یقین رکھتے ہیں لیکن, لیکن ہم, ہم عمل, عمل شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں دوسری بات اللہ کی جتنی بھی کتابیں پچھلی تین مجید اللہ کا کلام ہونے میں برابر ہے یہ بات ذہن میں رکھیں یہ جو کہا جاتا ہے قرآن مجید افضل ہے تو افضل کس میں ہے باقی جو کتابیں وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے وہ بھی اللہ کا کلام اور یہ بھی اللہ کا کلام اللہ کا کلام آپس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی افضل ہو کوئی مفضول ہو وہ تو اللہ کا کلام ہے تو جو افضل کہا جاتا, جاتا, جاتا ہے وہ اس, اس معنی کے اندر ہے کہ اس کا اس کی تلاوت کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے ورنہ اللہ تعالی کا کلام نفس کلام ہونے میں سارا برابر ہے وہ قرآن مجید میں ہو یا دیگر پچھلی کتابوں کے اندر چونکہ کلام تو اس کا ہے لہٰذا اس میں فرق نہیں ہوگا نفس کلام میں وہ برابر ہے لیکن ثواب زیادہ, زیادہ ہوتا ہے اس اعتبار, اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ, کہ یہ قرآن مجید, مجید افضل ہے جس طرح قرآن مجید, مجید, مجید کی, کی بعض صورتوں سورت سے افضل کہا جاتا ہے سورہ یاسین کو فضیلت والی صورت کہا جاتا ہے سورہ اخلاص سلس قرآن کا ثواب ملتا ہے اس نے اس کو فضیلت والی صورت کہا جاتا ہے اس طرح مختلف صورت سورت القوسر ہے جن کی فضیلت احادیث کے اندر موجود ہے تو وہ اس معنی کے اندر ہے کہ ان کے پڑھنے سے ثواب ہے۔ ہے تو, تو سارا, سارا قرآن اللہ کا کلام اسی طرح ساری کتابیں اللہ کا بلد کلام بلد لیکن فضیلت جو ہے وہ قرآن مجید, مجید کو اس معنی کے اندر ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے وہ زیادہ ثواب نصیب ہوتا ہے نفس سے کلام ہونے میں ساری, ساری کتابیں اللہ کی برابر ہیں اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں جس طرح ہم نبیوں کو ماننے کے بارے میں کہتے ہیں لا و فرے کو ہم رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے تو وہاں بھی ماننے میں ہے کہ نفس, نفس ایمان, ایمان میں کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے یعنی جس طرح حضور کو اللہ, اللہ کا نبی مانتے, مانتے ہیں اس سے قبل جتنے بھی نبی, نبی ہوئے ہیں ان, ان کو, کو ماننے کا یقین بھی ایسے ہی ہے جس طرح حضور کو ماننے کا یقین ہے اس میں ادنا بھی فرق نہیں ہے کہ کسی کو کم مانتے ہو یا کسی کو زیادہ مانتے ہو ماننے میں ہم تفریق نہیں کرتے آگے ان کی عظمتیں ان کی شانیں وہ قرآن نے بیان کر دی تل کر <تلسلم> رسول و فطم اللہ وارا جات اللہ کہا کہ یہ رسول ہم نے ایک دوسرے کو ان کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی کچھ تو ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا اور کچھ ایسے ہیں جو فضیلتوں میں سب سے آگے بڑھ گئے تو اللہ کی تمام کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں جو حضور سے قبل نازل ہوئے یہ متقیوں کی صفا و ما انزل من قبل حبيب جو اپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی پہلے جو کچھ نازل ہوا من بادق نہیں کہا گیا۔ اب ایک اور سوال اور وہ یہ کہ پچھلی کتابیں تورات ہے زبور ہے یا ان سب اللہ کی کتابیں ہیں اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی اور قران مجید کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی کیوں آخر وہ بھی تو اللہ کی کتابیں تھیں وہ بھی تو اس کا مقدس کلام کا تھا وہ بھی تو اسی نے تو اس کی حفاظت اللہ تعالی نے کیوں فرمائی اور قرآن مجید کی کیوں نہ فرمائی اور اس کی حفاظت اللہ تعالی نے کیوں فرمائی ان کے اندر تحریف را پا گئی لیکن قرآن مجید کے اندر تحریف را پا نہیں پا سکتی کوئی اس کے ایک حرف کو بھی نہیں بدل سکتا آخر اس کی وجہ کیا اس کی من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ کہ اگر پچھلی کتابیں جتنی بھی آئی ہیں اور صحف جو آئے ہیں ان میں اگر <تصفيق> <امت> تبدیلی <تب <دلی> کر لیتی <تب <دلی> ہے تحریف, تحریف لیتی بی ہے بی تو کوئی بات, بات نہیں اس کی جگہ نئی کتاب آنے والی نئی شریعت پیغام حق لے کر اگر تبدیلی کر لیتی ہے تو اس کا مداوع موجود ہے لیکن قرآن مجید کے بعد تو کوئی کتاب نہیں آنی تھی اور قیامت تک کے لیے یہی ضابطہ حیات رہنا تھا اس لیے اللہ تعالی نے ضمانت دی کہ, کہ تم, تم قیامت تک اس پہ عمل کرتے رہو اس کتاب, کتاب میں کوئی تبدیلی لا ہی نہیں سکتا ہے یہ ختم نبوت, نبوت کی یہ بھی ایک دلیل جو قرآن مجید کو غیر متغیر کہا گیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی اللہ تعالیٰ نے کہا اے محبوب تیری حفاظت ہم کریں گے ستر انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا شہید کر دیا کہ سخت زیادتی کی اللہ کے نبی لیکن شہید کر لیے گئے حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے, لے لی کہ محبوب نہیں تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ کرم پہ ہے اللہ حکم اور پھر جس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پہ ہو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے تو, کیسے تو اس کیسے اس چراغ کو بجایا جا سکتا ہے تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کی حفاظت کا اس طرح اللہ تعالیٰ نے کیوں نہ لیا اور حضور کا کیوں لیا اس کی بھی یہی وجہ پہلے انبیاء علیہ السلام اللہ کے دین کی تکمیل کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے اور اگر کوئی نبی شہید ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ کے اس مشن کو آگے بڑھائے گا اب حضور کے بعد تو کوئی نبی, نبی آنے والا نہیں ہے اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت جس طرح قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی اپنے محبوب کی حفاظت پہ اپنے ذمہ کرم, کرم پہ لی کہ محبوب آندیاں چلیں طوفان آئیں جو مرضی ہو تیرا کوئی بالوبیکا نہیں کر سکتا اس لیے کہ تجھ سے دین کی تکمیل ہونی ہے اور میری توحید کا غلغلہ اور چرچا ہونا ہے پوری کائنات کے اندر اس لیے میں تیری حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لیتا ہوں یہاں <البا> ایک دل اور حساس, حساس مسئلہ عرض کر کے آج, آج کی گفتگو کو, کو ختم کرنا چاہوں گا چونکہ یہ با با با بات با با ختم نبوت پہ آ گئی ہے اور یہ ساری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں اور یہ بات آخری کے میں آپ سے اللہ تعالی کے محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال تک اعلان نبوت نہیں کیا اس کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا حضور سے قبل جو انبیاء علیہ السلام آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آغوش مادر میں کہہ دیا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھ کو کتاب بھی دی ہے اور نبی, نبی بنا کر مبوس کیا ہے تو ماں کی مادر آغوش میں کہہ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں آپ وما قتل چڑھائے گئے اور نہ قتل کیے گئے قرآن نے بتایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ قرب قیامت میں حضرت اسلام تشریف لائیں گے شادی فرمائیں گے اولاد ہوگی یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ جنگ کریں گے سلیب کے نشان کو توڑیں گے اصاکر اسلامیہ کی قیادت کریں گے یہودیوں کو قتل کریں گے عیسائیوں کو قتل کریں گے اللہ تعالی اسلام کو فتح دے گا اتنی کامیابی ہوگی کہ کوئی یہودی زندہ نہیں بچے گا یہاں تک کہ اگر کسی پتھر کی اوٹ میں چھپ جائے گا کسی جھاڑی کے پیچھے کوئی یہودی چھپ جائے گا تو وہ جھاڑی اور پتھر بول کے گواہی دیں گے مسلمان مجاہد کو پکار کے اس کا پتہ دیں گے ادرا میرے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے اور پھر اسلام کا غلبہ ہوگا اور پوری دنیا پہ اسلام کا ہی چرچا ہوگا اور روشنی اور اجالا پھیل جائے گا امن قائم ہوگا پوری دنیا کے تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا اور پھر حضور علیہ السلام کے گمبد خزرہ میں حضور کے قدموں کی جانب خالی قبر موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے حضور کے قدموں میں دفن ہوں گے اور ایک روایت کے مطابق امام سیوتی نے بھی لکھا اور امام سیوتی وہ بزرگ ہیں جن کو بہتر مرتبہ عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہے انہوں نے آل خصائص القبرہ کے اندر روایت نقل کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حضور کی قبر کے پاس آ کے کھڑے ہوں گے اور کیا کہیں گے آ کے پھر حضور کو ندا دیں گے اور حضور کو پکاریں گے یا محمد کہیں گے حضور فمایا بلسی بے مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے مجھے قبر کے پاس کھڑے ہو کے مجھے پکاریں گے لا عجیب بننا ہوں تو میں قبر سے حضرت موسا کو جواب دوں گا تو پھر اس کے, پھر اس کے بعد آپ کی رحلت ہوگی انتقال ہوگا اور حضور کے قدموں میں دفن ہوں گے جو حضور, جو حضور, حضور کا کلمہ پڑے حضور, حضور کے دین کے لیے لڑائی کرے حضور اور حضور, حضور کے قدمین میں جس کی تدفین ہو وہ تو ماں کی آغوش روش میں کہے پہ پہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں آو اور ہمارے نبی, دب نبی دب کو چالیس سال پتہ ہی نہ چلے لیکن کیوں پھر حضور نے اعلان نہ کیا ولی کے اوپر یہ ہے کہ وہ اپنی ولایت کو چھپائے اور جو, جو نبی, ہے لازم لازم نبی ہے کے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی نبوت کا اظہار کرے لازم ہے اس کے اوپر چونکہ واجب ہے تبدیل کرنا تو, مات مات مات تطلع تطلع تو اللہ, اللہ کے محبوب علیہ السلام چالیس سال تک نبوت کیوں نہیں کیا اور حضور سے گیا کے لفظ کی آپ کو نبوت کب ملی کن تو نبی آدم و بینتی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان اور ایک حدیث, حدیث کے لفظ ہے کن تو نبیم, نبیم و آدم و بین, و بین روحِ والجس جب وہ جسم روح کے ماں بین تھے اس وقت مجھے نبوت نبو دی گئے اور تیسری حدیث کے لفظ ہے کن تو نبیم و آدم و لمنجالبن فی تین آتے میں اس وقت بھی نبی تھا جب ان کا خمید بھی تیار بڑا گا تھا اب فمائے میں اس وقت بھی نبی تھا لیکن اظہار کیوں نہیں ہوا آپ کی توجہ چاہوں گا نکتہ بڑا اہم ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے اور, اس, اور بات اس بات پر بڑی گفتبو بڑی ہوتی ہے اور بڑی ابحاث ہوتی ہے کہ 40 سال, سال بعد نبوت, سال نبوت, نبوت ملی, ملی تو ایک بات, بات اگر ہو سے آپ سننے تو میرا خیال ہے اس اشکال کا دفعہ, دفعہ, دفعہ ہو جائے, جائے گا. گا اللہ نے نبیوں کو اپنی توحید کے دعوے کو منوانے کے لیے مبوس کیا ہر نبی کا یہی مقصد ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو منوائے اور اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلائے اور لوگوں کا سر مالک کی چوکڑ پر جھکائے ہر نبی کا مقصد حیات بنیادی مقصد یہ ہے ہمارے بنیادی عقائد جو ہیں وہ تین ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت تو پہلا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے اللہ کی ذات کو منوانا یہ ہر نبی کا مقصد اولا رہا ہے اب اللہ کا ہر نبی اس کے لیے محنت کرتا رہا قوم نے نکال کیا دیکھیے تھوڑی سی اس کو کھول لیتے بات کو تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے ایک چیز سامنے موجود, موجود ہے اس کو منوانے کے لیے دلیل, دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہ مائک پڑا ہوا ہے میں نے منوانی ہے بات میں آپ کو کہوں گا سامنے ختم اس کے لیے مجھے دلائل کی ضرورت نہیں ہے مائن مائن مائن مان نی مان نی مان دلائل اس چیز کے لیے دیے جاتے ہیں وہ جو آنکھوں کے سامنے نہ ہو اس کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں وہ دلائل جو دیے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں دلائل اکلی اور شہادت کسی چیز کو بنوانے کے لیے دو طرح کے دلائل ہوتے ہیں یا اکلی دلائل دیے جاتے ہیں یا گواہی پیش کی جاتی ہے مثال کے طور پہ آگ کا تو اس کے لیے اکلی دلائل کیا ہوگی کہ یہ دیکھو دھواں آ رہا ہے یہ دیکھو تپش ہے ماحول میں اس طرح کے دلائل دوں گا یہ ہیں اکلی دلائل اور گواہی کیا ہے کہ میں کسی شخص کو یہاں بھیجوں اور وہ دیکھ کر آئے وہ گواہی دے اس کی گواہی پہ آپ اس بات کو مان لیں اس چیز کو جو نظروں سے اللہ تعالی کی ذات کو منوانا مقصود تھا دلائل بے کسی نے کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا تو آپ شتوت بیٹھ کے پڑھ رہے تھے اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی جو سامنے چیز آئی اس کو دلیل کہہ دیا کہا دیکھو شتوت کا درخت ہے اس کی جڑ کا رنگ اور ہے چھال کا رنگ اور ہے پتوں کا رنگ اور ہے پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے پک جائے تو رنگ اور ہے پھر اس کا ذائقہ بھی یوں یوں دیکھ لیجیے اور پھر اسی پتے کو اگر بکری کھائے تو دودھ گدا کھائے تو لید کرتا ہے شہد کی مکھی چوسے تو شہد دیتی ہے اور ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم بنتا ہے میٹیریل ایک ہے نتائج کئی ہیں کہا دیکھو یہ اللہ کے ہونے پہ دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے کائنات الگ مضمون ہے الگ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ پتا پتا تری ذات کا پتا دیتا ہے کائنات کی ایک ایک چیز ہم اپنے افاق اور انفس میں دیکھیں اندر جھانک کر کے دیکھیں اپنا نشان انگوٹھا دیکھ لیں ہم پوری دنیا پہ اربوں انسان بستے ہیں لیکن کسی ایک کی بھی لکیریں نہیں ملتی ہیں کیسا اللہ نے سسٹم بنایا اور بہت کچھ ہے اگر ہم اس پہ بحث کرنے لگیں تو عقل مانتی ہے کوئی ہے عقل فیصلہ دیتی حکیم گوٹے حکیم نت سے علامہ اقبال نے ان کے بارے میں بڑی بحث کی علم کے ضائع ہونے کا انہیں ہوا ایسے, ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جو خدا کا انکار کرتا کا رہا لیکن جی مول انہوں نے سوچنا, سوچنا شروع کر دیا کیا, کیا, کسی نبی رسول, رسول پیغمبر تک, تک نہیں پہنچے گی اپنی عقل سے اس بلبوتے پہ پہنچے اور پیدا ہوئے ماں انکار کرتی ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے سکول گئے استاد انکار کرتا ہے شادی ہوئی بیوی انکار کرتی ہے بچے انکار کرتے ہیں سارے کہتے ہیں اللہ موجود ہوئی ہی نہیں سکتا خود بہود ہش معاشے وجود میں آ گئی ہے اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ جب, سارے جب سارے انکار کرتے ہیں ایک ذات کا کہیں وہ ذات موجود ہی نہ ہو اور پھر इस اس نے عقل کے بلبوتے پہ فیصلہ کیا اور اس ماحول میں بغاوت کا اعلان کیا تم سارے جس خدا کا انکار کرتے ہو اکیلا اس کا اقرار کرتا ہوں تو اقبال نے اس لیے کہا تھا نا کل بے تماغش کا فرست تو یہ فطرت ہے انسان کی دلائل بہت ہیں کسی چیز کو منوانے کے لیے اکلی دلائل ضرورت ہے میں کہوں کہ بار آگ جل رہی ہے مثال میں نے ایک طریقہ یہ میں دھواں یہ تپش ہے یہ دلائل یہ ہے اکلی دلائل اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے عقلی دلائل بہت ہیں ہر سمت اس کی ذات کے دلیلیں پھیلی ہوئی ہیں لیکن عقل سے کسی کو خدا ہی مان لے اس کے لیے قانون شہادت ہے گواہی کا قانون جو آپ نے نہیں دیکھی میں اس کی گواہی آپ کے سامنے رکھوں آپ اگر ماننے کا پروگرام نہ ہو تو آپ کہیں کہ ہم اسے نہیں مانتے جب گواہ کا انکار کر دیں تو پھر میں نے جو سے گواہی دلوانی تھی گواہی کا پیسے کیسے ہو کتنا بات ثابت ہوگی میں پھر, پھر دوسرے آدمی کو بھیجوں تیسرے آدمی کو بھیجوں چوتھے آدمی کو بھیجوں دس بیس آدمی بھیج باری باری وہ آ کے دیں آپ سب کا انکار کر دیں تو میرے پاس کیا حل رہ جائے گا کہ میں اس بات کو منوانا میں ایسا کروں گا چھوڑ دوں گا کہ آپ ماننے کو تیار نہیں ویسے ہی میں کسی بندے کے بارے میں رائے لے لوں کہ ان حضرت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس آپ کے علاقے کسی متبر شخصیت کا نام لے کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کے جناب یہ تو بڑا نام ہے بہت اچھے ہیں ان کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ سے آپ ان کی تعریف کریں پھر آپ بھول گئے ان کے بارے میں اتنا کچھ کیوں کہ جا رہا ہے پھر جب آپ تعریف کر کر کے تھک جائیں پھر میں انہیں ذرا ذرا دو منٹ کے لیے آپ زحمت کریں اور دیکھ کر آئیں باہر آگ جل رہی ہے کہ نہیں جل رہی وہ جائیں اور پھر پلٹ کے آئیں اور گواہی دیں اب آپ انکار کرنا چاہیں گے بھی تو میں انکار نہیں کر دوں گا چونکہ میں جس کو بھی بھیجتا تھا آپ اس کا انکار کر دیتے تھے اور پھر میں نے سوچا کہ اب اس بات کو چھوڑو ایک ایسے آدمی کے بارے میں ان سے پہلے رائے لے لو جب رائے دے دیں گے تو پھر اس سے گواہی لیں گے اللہ نے اپنی توحید کو منوانے کے لیے نبیوں کو بھیجا قوموں نے انکار کر دیا نہیں مانتے لستہ مرسلہ نہیں مانتے نہیں ہم تجھے کسی کو پتھر مارے کسی کو شہید کر دیا کسی کی تقذیب کی کسی کو دیوان کسی کو کچھ کہا اب حضرت عیسیٰ سال اسلام تک اتنی بڑی گواہی کہ ماں کی آغوش میں بول رہے ہیں اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں لیکن قوم نے کہا ہم تجھے ہی نہیں مانتے تو تیرے دعوے کو کیسے مانیں اب چھے سال گزر گئے اب قوم اس قصے کو بھول گئی۔ اس کے بعد فاران کی چوٹیوں سے جو نور اٹھنا تھا اگر حضور بیعہ غوش مادر میں کہہ دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مان لو اللہ کو تو قوم کہتی ہم تجھے نہیں مانتے تجھے نہیں مانتے تو پھر تری بات کو کیسے مانے کہا محبوب 40 سال تک تُو نہیں بولنا چالی سال ذرا میں ان سے پوچھ لو کہ تیرے بارے رائے کیا رکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں 40 سال پتا نہیں چلا تھا میں کہتا ہوں یہ حوصلہ ہے حضور کا آج کوئی نازم بن جائے نا اتنی دیر تک وہ چین سے بیٹھتا نہیں جب تک فائرنگ کر کے پورے محلے کو بتا نہیں دیتا کہ میں کون سا ہو ہوں میں ناجم ہو گیا ہوں بچہ سکول سے پاس ہوئے نا تیسری کلاس سے تو آج اس کی ٹول بدل جاتی ہے گھر میں آتا ہے آج سلام لینا بھول جاتا پہلے کہتا ہے امی میں پاس ہو گیا اتنا بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا انسان کو جو عزت ملے وہ جلدی جلدی لوگوں تک پہنچا دینا چاہتا ہے میں سلام نہ پیش کروں محمد عربی کے حوصلے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا ہے چالیس سال بولتے نہیں اگر وہ بھی پہلے دن بول دیتے تو قوم ہم محبوب تو نہیں بولنا چالیس سال تک ذرا یہ بولنا. اب انہوں نے کہا تو صادق بھی ہے, تو بھی ہے تو امین بھی ہے اپنی امانتیں بھی حضور کے گھر میں رکھتے اور یہ بات بہت سے آنے والے کافلوں کو بھی کہتے اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے حضور کے نام کی قسمیں کھاتے اللہ اللہ اکبر جب 40 سال گزر گئے صادر کہہ لیا, لیا،, لیا،, لیا،, لیا، حلف الفضول حل کے موہدے کے اندر اپنا پانچ مان لیا جب عظمتوں کی گواہی دے دی اور, اور گھر میں امانتے رکھ دی 40 سال بیٹھ دی گئے دی اب آقا نے سب کو گلایا کہا اگر میں کہوں حضور ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہیں کچل دے گا میری بات کو مانا چونکہ میں اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں اور میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور تم چونکہ نیچے ہو تم صرف ایک سمت کو دیکھ رہے ہو فرماتے ہیں یہاں سے کا اشارہ اپنے مقام کی طرف تھا کہ میں نبوت کی اس اونچی جگہ کھڑا ہوں میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں تمہاری نظر تو صرف دنیا پر ہے اور میری نظر آخرت پہ بھی ہے اگر میں کہوں ایک لشکر آ رہا جو تمہیں کچل دے گا مانو گے انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا دنازم دنازم ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں تم سچے ہو کہا <تصفح> اتنا دنازم دنازم آس یقین ہے میری صداقت پہ کہا یقین ہے تبھی تو امانتا رکھے یقین ہے تو تبھی تجھے صادق و امین کہتے ہیں کہا پھر مان لو اس رب کو جس کا میں پیغام لے کر آیا ہوں اب انہوں نے کہا تب لنقاہنا لک سائل یوم الحذا جماعتنا یہ ابو لہب نے کہا کہ ما اللہ اس نے اب انکار کیا کتنا ہار ٹوٹ جائے ما اللہ تو ایسی بات کیوں کہی ہم نہیں مانتے, مانتے الزام لگایا جھوٹ کا اب جب گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے عدالت کچاری کے اندر گواہی اس وقت ملتی ہے جب پہلے گواہ پہ بحث مکمل ہو جاتی ہے یہ ایک ایڈوکیٹ اگر کوئی وکیل صاحب بیٹھے ہیں تو وہ اس کو زیادہ اچھے انداز سے سمجھا سکتے ہیں تو گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے اس کے بارے میں جب سب کہہ دیں اس کے بارے میں رائے صحیح ہو جائے اور اس کے بعد جب گواہی دینے کے آئے۔ اب, اب کوئی کہے جو ہم جو اس کی گواہی جو نہیں مانتے, مانتے تو عدالت جو, جو ہے وہ اس پہ توہین لگاتی ہے کہ میاں اگر انکار دو کرنا دو تھا جب اس گواہ کو بحث کے لیے رکھا تھا اس وقت بات کرتا اب گواہ پہ بحث مکمل ہو گئی اب موقع گواہی پہ پہنچا اب تجھے حق نہیں ہوتا حق کو پہنچ سکتا کہ اب گواہ پہ بات کریں گواہ پہ بات کرنی تھی تو پہلے کرنی تھی تو عدالت اس کو قدرن لگاتی ہے کہ تجھے اب کوئی حق نہیں خاموش ہو جا کہ اب بات بات کرنی تھی تو پہلے کہاں گیا تھا جب گواہ پہ بات ہو رہی تھی چالیس سال تک, تک اس گواہ پہ بحث ہوتی رہی جو اللہ کی توحید کا گواہ تھا اور جب, جب, جب بات گواہی پہ کہہ لیا اب جب انہوں نے انکار کیا اب تو عدالت لگی تب بت تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں پہلے کہاں گیا تھا پہلے بھی تو گواہ موجود تھا پہلے اپنی امانت گھر میں لگتا تھا اب کہتا ہے گواہ صحیح اگر یہ بات کرنی تھی تو پہلے کہنی تھی نجاشی کے دربار میں جب یہاں قریش کا قافلہ گیا تو آپ تاریخ یاد ہوگی کہ نجاشی نے بھی یہی بات پوچھی تھی قریش کے وفت سے پوچھا بتاؤ جب اس شخص نے اعلان نبوت کیا نہیں تھا اس وقت تمہارے اس کے بارے میں رائے کیا تھے تو انہوں نے کہا ہم صادق اور امین کہتے تھے اس نے کہا اس نے اس دور کبھی جھوٹ بولا کہا نہیں کہا جو کل سچا تھا پھر وہ آج بھی سچا تھا چالیس سال تک جو حضور, حضور نے نبوت, مزیر نبوت مزیر نہیں کیا یہ اللہ کی توحید کو منوانے مزیر کا پروگرام تھا اب کوئی نہ مانے تو یہ اس کی حل گرمی ہے لیکن حجت پوری ہو گئی اب گواہی مکمل ہو گئی اور ایسے گوا گواہی دی جس کو آپ مان چکے ہیں جس کی تصدیق کر چکے ہیں جو اچھا آدمی ہے اب اس کے بارے میں کوئی اور فضا اور دیکھیے سارا دن کہتے ہیں اب اعلان نبوت کرنے کے بعد حضور کے پاس نہ جانا جادوگر ہے مجنون ہے معذ اللہ کیا کیا, کیا بولتے, کی بولتے ہیں لیکن اپنی امانتیں گھر دار میں ہیں اور آکا کریم نے ہجرت کی رات کہ ان کی امانتیں دے کے واپس آنا ایک تو یہ بات تھی کہ دنیا کو بتلانا مقصود تھا کہ دیکھو ہماری وفاداری اور ہماری سچائی اور ہماری امانت کی دیانت اور دوسرا یہ بھی بتلانا مقصود تھا کہ یہ انکار کرتے ہیں یہ جھوٹا کہتے ہیں اگر مکے میں اس سے بڑا اور کوئی سچا ہوتا تو ان کی امانتے اس گھر میں ہوتی انکار بھی کرتے ہیں امانتے کسی بینک کے بارے میں یہ کرے کہ وہ بینک جو ہے وہ بالکل مکر کا پلندہ ہے اور آپ کو شام کو پتا چلے کہ اپنا اکاؤنٹ حضرت کون بینک میں ہے تو آپ کہیں گے دو رکھنا چاہتا ہے اعتقاد یہ نہیں ہے سارا دن مخالفت کرتے ہیں امانتے حضور کے گھر میں اور ان کا یہ عمل بھی گواہی دے رہا ہے کہ مکے میں حضور سے بڑا سچا کوئی تھا ہی تو 40 سال تک اللہ کے محبوب نے اعلان نہیں کیا تاکہ گواہ پہ باس مکمل ہو جائے اور اللہ کی جو سب سے آخری گواہی فائنل گواہی حجت تاما برحان عظیم جس کے بعد کوئی گواہی نہیں ہونی تھی اور تو کا مقدمہ بالکل ثابت ہو جانا تھا وہ گواہی مستفیٰ کریم کی گواہی تھی اس لیے اس لیے چالیس سال, سال, سال تک کہا محبوب تو, تو نہیں بولنا چالیس سال تک دی یہ بولنے اور تجھے سادو اور لے اور جب, جب, جب تجھے, تجھے سادک اور لیں, لیں گے تو پھر پھر اس کے کے گواہی دے دینا اب باقی سارے نبیوں کی گواہی جو تھی ایک اور بات کر کے اجازت چاہوں گا وہ تھی سمی گواہی اور حضور کی گواہی تھی این سمی گواہی ہوتی ہے جو سن کر گواہی دی جائے سب نبیوں نے قوم کو کہا کہ اللہ کو مانو قوم نے کہا تم نے دیکھا ہے کہا دیکھا نہیں سنا ہے پھر پوچھا گیا کہا دیکھا نہیں سنا ہے حضور سے پوچھا کہ تم جس رب کی گواہی دیتے اس کو دیکھا ہے کہا ریعت ربی فی احسان سورہ ہاں دیکھ کر ہی تو گواہی دے رہا اور جب اینی شہادت ہو جائے پھر کسی سمی گواہی کی ضرورت دیکھو پردے لٹک رہے تھے تقاف کے موتقف بیٹھے تھے لوگوں کو چاند کا انتظار تھا قاضی صاحب مسند پہ بیٹھے تھے لال کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے ایک بندہ بھاگا باغ آیا جناب چاند چڑھ گیا میاں تم نے دیکھا کہا نہیں نہیں نہیں دیکھا دیکھا سنا سنا ہے شور بچا ہوا کہا جائے گا اچھا بیٹھ گیا نہ اس کی تصدیق اور نہ اس کی تردید پھر ایک بھاگا باغ آیا جناب چاند چڑھ گیا میاں تم نے دیکھا کہ دیکھا نہیں سنا کہتے پھر بھاگا باغ آیا جناب چاند چڑھ گیا میاں دیکھا کہاں دیکھا نہیں سنا ہے لوگ بھاگتے آئے بیٹھتے رہے پھر ایک بعد میں آدمی آ جناب چاند کڑ گیا دیکھا جناب وہاں دیکھا تب تو کہہ رہا ہوں کہا جو پہلے آئے تو وہ بھی سچے پردے اتار دو عید کا اعلان کر دو صبح اتنے بچے عید ہوگی کاری صاحب نے اعلان کر دیا لوگ گھروں کو جانے لگے پھر ایک بندہ بھاگا بھاگا آگیا جناب چاند تلو ہو گیا میاں تم نے دیکھا کہا نہیں سنا ہے کہا میاں اگر سنا تھا تو پہلے آتا جب دیکھنے والا آ پھر سننے والے کی گنجائش باقی نہ رہی جب مصطفیٰ آگئے ختم نبوت کی مہر لگ گئی اب سے اٹھ کر کوئی کہے گا میں نے بھی سنا ہے تو کہا جائے گا میاں تو اپنے گھر بیٹھ اگر تم سنا ہوتا تو پہلے آتا اب دیکھنے والا آ اب کسی اور کی گنجائش باقی آنا لا نبی آبادی میں آخری نبی تھی میرے بات کوئی نبی نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے حسار میں رکھے تو کہا اس پر بھی ایمان, ایمان لاتے ہیں جو, جو آپ پہ نازل ہوا پر پر نازل اور آپ سے قبل جو, جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان, ایمان لاتے ہیں وَبِلْآخِرَتِهُمْ کے دُونَ اور آخرت, آخرت پر بھی وہی یقین لگتے ہیں یہ الگ مضمون ہے چونکہ میں نے ارس کیا ہمارے تین بنیادی قائدہ توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت تو یہ انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے میں چاہوں گا کہ اگلے درس قرآن میں اس عنوان سے کچھ آپ کی گوشت گزار کروں آپ وقت پہ تشریف لائیے گا تاکہ پورا مضمون جو ہے وہ آپ تک منتقل کیا جا سکے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حساب میں رکھے